سورت البروج آیت نمبر تین ایک قول کے مطابق یوم عرفہ کا قرآنی نام یوم مشہود ہے آل ایمان اس میں جمع ہو کر رب کی عبادت کرتے ہیں